اللهم طهر قلبي من كل شر اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرنے کا نام ہے جس کے ابتدا اور انتہا میں درود پڑھا جاتا ہے حضور پر حضور غوث اعظم کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں اور قرآن مجید قرقان حمید کا جو دل سورہ یاسین شریف ہے اس کی تلاوت سے قبل اپنی نیتوں اور مرادوں کو رب العالمین سے طلب کرنے کا نام ختم خادیہ شریف ہے رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اس کی براکات سے ہم تمام کو روشن اور منور فرمائے اس کی براکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں گزار بھی بنا دے برکتوں کے سبب اللہ تعالی ہوئے کاموں کو بھی سنوار دے رحمان ہے اسی کی رو کی جب تلاوٹ ہو تو اسے صرف سماج کرنا چاہیے صرف سننا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت مل کر نہیں پڑھ سکتے <تصفح> Lord, Lord, this last آئیے میرے پیارے بھائیو گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے یا باقی باقی کہ باقی رہنے والی زیاد اللہ تبارک اس ورد کو پڑھتے ہوئے کاش ایسا ہو کہ تصور میں بیت اللہ ہو اور ہم اپنے گناہوں سے گڑ گر گڑا کر توبہ کر رہے ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں شاد ہے وَمَا کہ جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے انسان گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کے بنا مصیبتوں اور اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کے باوجود بھی ان پر نعمتیں ہی نعمتیں نچھاور کی جاتی ہیں تو ایسا شوق کہ جو گناہ کرتا رہا اور اس پر نعمتیں نشاور کی گئیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کسی بات کا ہے کہ ایسا شخص جب قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو نعوذ باللہ بن ذالب وہ مستحق نار ہو جائے گا اگر اس کا ایمان ضائع ہو گیا مہلت دی گئی اور یہ سمجھا کہ میری زندگی جس طرح میں گزار رہا ہوں بالکل درست ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے اور ان لمحات میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے اس کی زندگی بدمست ہو کر گزر رہی ہوتی ہے اسے کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے نافرمانی بڑھتی جاتی ہے اور زندگی کی آسانیاں بڑھتی جاتی ہیں چنانچہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ملوث رہے اور زندگی کی آسانی اگر انہیں دے دی گئی تو ایسا ہے کہ قیامت کے روز انہیں محروم کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا نعوذ باللہ منزار. اور ایسے بھی ہوتے ہیں گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے آفت آتی ہے تو انہیں اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور اسے ٹھوکر لگتی ہے تو اسے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اگر وہ سود کا لین دین کرتا ہے صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اور اسے کوئی پریشانی مالی طور پر نہیں کسی قسم کی کوئی آفت کا سامنا نہیں تو اسے تو اللہ سے بہت زیادہ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ مہلت دی جا رہی ہو اور معاذ اللہ ایسا شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو توبہ ندامت کا نام ہے احساس اور نظامت کہ جو اس سے گناہ برائی سرزد ہوئی اس سے احساس کرتے ہوئے وہ نادم ہو جائے توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کر لے توبہ اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی اس کی نیکی میں بسر ہو تو میرے پیارے بھائیوں جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور جو شخص توبہ کی نعمت سے محروم کر دیا گیا گناہوں میں ملوث رہا وہ شخص محروم اور بدبخت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو محرومی اور بدبختی سے محفوظ فرما دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے بعد یا شافی اندر شافی رب العالمین سے شفا کا سوال کرنا ہے خصوصاً اس محفل میں جو اس نیت سے شامل ہوئے ہیں کہ کسی کے عزیز عقربا اگر بیمار ہیں ایک بھائی کے بارے میں بتایا کہ ان کے والد کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا گیا ہے مرض جب بڑھ جاتا ہے تو اعضا کاٹ دیے جاتے ہیں کوئی کروٹ نہیں لے سکتا تو کسی کے حل سے پانی کا خطرہ نہیں گزرتا ہے نہ جانے کیسے کیسے مریض ہیں اور ہم نہ شکر بنتے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے رہے کریم مالک تیری نعمت سے ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں مالک زندگی بھر ہمیں مہلک ترین امراضوں سے مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے تمام بیماروں کی شفا یابی کی نیت کر لیجئے اور اس مریض کے لیے بھی اور خصوصاً جو مریض کی شفا یابی کی نیت سے آئے ہیں شافی الحمراج سے گڑ گڑا کر جب یا شافی انتل شافی کا ورد ہو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے اس ورد کو گہیں کہ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا تھا فرما دے اس کے بعد یا کافی انتل کافی کا ورد انشاءاللہ کریں گے یا کافی انتل کافی کا ورد تو پورے ختم قادریہ شریف میں سب سے ممتاز حیثیت ہے جو تمام عورت مل کر پڑھتے ہیں اس میں تمام عورت میں ممتاز حیثیت ہے کہ اس میں بندہ اپنے پروردگار سے اسی کی ذات پر توقل اور اعتماد کا سوال کرتا ہے کہ کریم مالک تو مجھے یہ نعمت عطا کر دے کہ میرا اعتماد اور بھروسہ تیری ذات پر ہو میرے لیے اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے یہ کیا پیارا ارشاد ہے کیا عمدہ مفہوم ہے کیا نور کے یہ کلمات ہیں کہ یا کافی انتل کافی میرے پیارے بھائیو سب میں قادر شریف کا آئیے گھر گھر عام کر دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے مسلمانوں کو اس چیز کا علم آ جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کہ یہ مانا نہیں جو شیطان عام کرنا چاہتا ہے کہ یا غوث المدد نہ کہو نعوذ باللہ کیوں روکا جائے کسی سے کہ وہ یا غوث المدد کے اس لیے کہ جو یا غوث المدد کہتا ہے وہ تو اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اے مالک تو نے غوث اعظم کو مرتبہ اور مقام دیا ہے اور میں غوث اعظم کو بطور وسیلے کے پکار رہا ہوں میرے لیے اللہ کافی ہے کہ معنی یہ ہے کہ سوچ ناجائز لین دین حرام کام جھوٹ لوگوں کو دھوکا فراڈ اپنی زبان سے پھر جانا دکھانا کچھ دینا کچھ لوگوں کا مال دبا لینا یہ تمام وہ رزائل ہیں یہ گندگی اور ناپاکیاں ہیں جو دل کو زخمی اور دل کو کالا کر دیتی ہیں تو جب انسان میرے لیے اللہ کافی ہے یا کافی اندر کافی اس ورد کو کرنے والا ہو تو بیت اللہ شریف کی حکیم تصور میں ڈوب کر مالک پروردگار سے یہ نعمت کا سوال کرنے والا ہو کہ اے کریم مالک میرا اعتماد اور بھروسہ تیری ذات پر ہو چاہے دنیا کو کچھ کہتی رہے میں ہر حرام کام سے اپنے آپ کو دور کر دوں کہ میرے لیے اللہ میرے لیے اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو آئیے ان تمام عورت کو پڑھتے ہیں یا کافی یا شافی اور یا کافی ان تمام عورت سے پہلے ناشکری سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں ناشکری کے بگال سے محفوظ فرما دوری اٹا فرما ناشکری سے بچا گویا اس نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ خالق کائنات مجھے کافی ہے اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے صبح اور شام پہ غور کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ یہ رہا ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور پھر بھی جھوٹ اور سود کا سہارا لیتا ہو تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دل دل میں گمراہی میں اور تباہی میں ملوث کر رہا ہے کریم مالک قتل قادری اور شریف کی برکت سے ہر ایک کو حرام سے دور بھی سما دے حضور پنور علیہ الصلاۃ وسلام کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ فرمایا وما اور اللہ رحمت اللہ عالمی آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے انسان تو انسان ہے بے زبان جانور بھی آپ کی بارگاہ میں جب التجا کرتا تو اللہ کے محبوب اپنی رحمت سے اسے بھی فیض یاب دے آپ کی آمد سے پہلے پہلے کتاب آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تو اللہ ان پر بھی کرم کر دیتا اور اگر ان کا امتی انہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارے گا تو اللہ کی رحمت خصوصی شامل حال ہو جائیں گے. محبوب علیہ السلام کو بطور وسیلے کے پکار سے ہوئے اسی طریقے سے ذوق اور شوق سے پڑھیے اور آئیے میرے پیارے بھائی ہو سکے تو مکینے گمبدے خزرا کا تصور قائم کر لیجئے آج ہم تصور قائم کر کے اللہ کی عطا سے اللہ کے چانے سے اللہ کے محبوب کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی قریب ہوگا کہ مدین پاک پہنچ کر یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے تیے اقوال صالحین یہ تمام نور ہیں قرآن بھی نور ہے حدیث بھی نور ہے جن کی زندگیاں قرآن اور حدیث کے نور کو سمیٹتے ہوئے گزر گئیں ان کے اقوال بھی نور ہیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص پریشان حال ہو جنگل و بیابان میں ہو پریشانی در پریشانی جنگل بھی ہے بیابان بھی ہے اور اس کی سواری گم ہو جائے تو وہ یہ کہے آئینو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے مقرر ہیں جب یہ مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ کے بندے اس کی مدد فرما دیں گے لیکن یاد رکھیے جب اللہ کے نیک بندے صالحین یا رجال الغیر جو یہ مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہی ہے اس لیے کہ انہیں جو مدد مدد کے لیے پکارا گیا ہے یہ بطور وسیلے کے پکارا گیا ہے اور صالحین اور محققین نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب کسی اللہ کے مقبول بدلے کو جب مسلمان مدد کے لیے پکارتا ہے تو مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں مثلا یا غوث اعظم جو ہم کہتے ہیں تو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ غو سے اعظم خدا ہیں یا نعوذ باللہ اللہ نہیں چاہے گا غوث اعظم دے دیں گے یا نعوذ باللہ من مالک کوئی مسلمان غوث اعظم کو معبود اور ہلا خدا سمجھ کر پکارتا ہے نہیں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو محققین نے شاید فرمایا پھر کیا عقیدہ ہوتا ہے مسلمان کا فرمایا مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جب وہ اللہ کے پیارے کو پکارتا ہے تو بصور وسیلے کے پکارتا ہے گویا یا غوث المدد کہنے والا اس طرح پکار رہا ہے کہ اے غوث اعظم میری مدد کیجئے اور میری مدد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے میرا بیڑا پار فرما دے گا اور اگر اس چیز کو نہ سمجھا اور کسی مسلمان کو کسی نے کہا تو کہ یاغوس المدد کہنا شرک ہے تو شرک جو ہے یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تو جو یہ کہے کہ یہ شرک ہے تو شرک کہتے کسے ہیں اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو اس کی سزا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ تو السلام کا ارشاد کیا ہے کہ آپ نے توحید کا پرچم اس شان سے بلند کیا ارشاد فرمایا وہ انگشو کہ خدا کی قسم میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے چودہ سو سال سے قرآن مجید فرقان حمید کا فیض تقسیم ہو رہا ہے یہ چودہ سو سال کا بڑا عرصہ گزر گیا اس بڑے عرصے میں کسی نے شرک کی یہ تعریف نہیں کی کسی مفسر نے کسی محدث محدث نے کسی حدیث جاننے والے نے کسی تفسیر لکھنے والے نے شرک کی یہ تعریف کی ہی نہیں ہے کہ شرک کا تعلق زندگی اور موت سے ہو کہ زندگی میں اگر کسی کو پکار لو تو جائز اور اگر کسی کی وفات کے بعد پکارو تو حرام اور شرک یہ تو کسی نے یا کنا بدو عیا کی کنسٹائن کی تفسیر میں لکھا ہی نہیں چودہ سو سال سے جو قرآن کا تسلسل ہے اب یہ چند سال ہوئے قرآن مجیز قرقان عمیز کی آیت کا مقوب بدلنے کی کوشش اور تاثر یہ ہے تاکہ لوگ اللہ والوں کی قدرت کا انکار کر دیں لیکن جس پر اللہ کا فضل ہوگا سے اللہ کے پیاروں سے محبت قائم کر لے گا ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما اور جو تیرے مقبول اور تیرے پیارے اولیاء غوث اعظم سے محبت کرتے رہے اے مالک یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں غوث اعظم سے محبت کرنے والوں میں شامل کر دیا سب کا غوث اعظم کا مالک مرد کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما رہے اور غوث اعظم کے تفیل اے مالک تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے رحمان ازل وجل کی رحمتوں کو طلب کرتے ہوئے بزرگ وسیر اعظم کو بطور وسیلے کے اسلامی بھائیو الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے امیر امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار کاضری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں سنتوں بھرے بیانات اور حکمتوں بھرے ملفوظات کے ذریعے کچھ ہی عرصے میں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں بدنی انقلاب برپا کر دیا بیکر علم و حکمت عاشق ماہ رسالت پابند صلاط و سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے آپ کی صحبت بابرکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر ہونے والے مدنی مذاکروں میں مختلف قسم کے مثلاََ عقائد و اعمال فضائل و مناقب شریعت و طریقت تاریخ و سیرت سائنس اور جسمانی صحت اخلاقیات و اسلامی معلومات تنظیمی معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق سوالات کرتے ہیں اور امیر اہل سنت انہیں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات سے نوازتے ہیں امیر اہل سنت کے عطا کردہ دلچسپ جوابات کے مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مہکانے کے مقدس جذبے کے تحت مجلس مکتبۃ المدینہ ان مدنی مذاکرات کو آپ کی خدمت میں کیسٹ اور سیریز کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ان مدنی مذاکروں میں شرعی طبی تاریخی تنظیم معلومات کا وہ مدنی خزانہ ہے کہ شاید برسوں کا مطالعہ کرنے کے باوجود آپ اس کو نہ پا سکیں آئیے شیطان کے وسوسوں کو ناکام بناتے ہوئے ملفوظات امیر اہل سنت کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل عقائد و آماد اور ظاہر و باتین کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معلومات کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا ان عزوجل اللہ عز الحمد مختلف ملکوں سے تشریف لائے ہوئے اسلائی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ مدنی مرکز پیدان مدینہ محلہ گران سبزی مندی باب المدینہ کراچی میں ہو ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی ضوابط دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول پائیں فوراً اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں بلکہ ان اللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے علی حبیب یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے آپ کو کس طرح کا نگران پسند ہے نگران اب نگران نہیں ہوتا اب نگران ہوتا ہے مجلس مشاورت کا تو جس مجلس سے مشاورت کا نگران اپنے ماتحتوں پر شفیق ہو مشاورت سے کام کرے اور انتھک کوششیں کریں رب جہاں سے خالی ہو اخلاص کے ساتھ کام کرے کہ اس پر عمل بھی کرے پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کرے ہر ماہ تین دن کم از کم مدنی انامات کے کارڈ ہر ماہ پر کریں فکر مدینہ کے ذریعے تو جب یہ عملی نمونہ پیش کرے گا تو ماتح میں بھی ایسا ہی کریں گے اخلاقیات میں بھی اس کی شکایات نہ ہو تکوا اس میں موجود ہو تکوا پھر زمانہ ایسا لگتا ہے شیر لانے کے دی کہ جو متقی نظر آتے ہیں وہ بھی اکثر متقی نہیں ہوتے اب حالات ایسے نازک ہو چکے ہیں بس تو تکوا مجھ میں اگرچہ نہیں مگر مجھے تقوے سے محبت بہت ہے اللہ مجھے تقوے کی محبت کے صدقے میں متقیوں کے تفیل بخش دے نگران مجلس کا متقی ہو کاش تو اس طرح کی خوبیاں ہو تو سارے ہر مسلمان کو پسند آئے گا مجھے بھی پسند یاد یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کھڑے کھڑے چپس کھانا بسکٹ کھانا ڈرائی فروٹ کھانا کیسا ہے نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھڑے ہو کر کھانے میں حرج نہیں جو کھانا عرف میں جس کو تام کھانا کہتے ہیں وہ تو کھڑے کھڑے کھانا مایوب ہے سنت ہے کہ اس کو بیٹھ کر بیٹھنے کی بھی جو ہے سنت کے مطابق کھائیں اب جیسے کہ بسکٹ کھا لیا یا پھل کھا لیا اب یہ عرف پر اس کا دار مدار ہونا چاہیے کہ جہاں اس کا عرف ہے کہ کھڑے کھڑے کھانے کو مایوب نہیں سمجھتے تو کھڑے کھڑے کھا لیا جائے کھا سکتا ہے اور جہاں مایوب ہے یہ تو اپنے ماحول میں مایوب ہے اگر پھل کھڑے کھڑے کوئی کھائے گا تو اچھا نہیں مانا جاتا یہاں بیٹھ کر کھا لے ناجائز نہیں ہے اگر تاہم بھی کوئی کھڑے کھڑے کھا لے کھانا تو بھی اس کا کوئی ناجائز کا قول نہیں پڑا بلّہ تعالیٰ عالم و رسول و عالم عزب اجل صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم شیبل مدینہ یا مرشدی یہ بتائیے پیٹ کا پتلے مدینہ کسے کہتے ہیں اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے زہر نصیب صبح سے بچائے اور اس وقت تک نہ کھائے جب تک بھوک اچھی طرح نہ لگ جائے اور اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لے کہ ابھی بھوک باقی ہے یہ ہے پیٹ کا کپلن ہو نصیب ہو جائے تو میرا پار ہے مگر نیت و ثواب کی کرے صحت کو بہت فائدہ ملے گا یہ نیت ثواب بھوک کے فضائل اس عنوان پر اور کسی زبان میں ہو تو ہو اردو میں اتنی زخیم کتاب میرا گمان کالی یہ پہلی کتاب بھوک کے فضائل پر اتنی زخیم کتاب الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو اعزاز آتی ہے اس کے نام تو اس کے پیٹ کا کتنے مدینہ لیکن الحمدللہ اس میں وہ وہ معلومات ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ خوری اور دوسروں کو بھی پڑھائیں انشاء اللہ مدینہ مدینہ وہ انگلے تھری فنگر رائٹ ہینڈ وٹ اب دا فنگر لیفٹ ہینڈ ڈو یو لکم پیارے بابا جان کھانے کے بعد جب ہاں کی چاٹی جاتی ہیں تو بائیں ہاتھ کی کیا انگلیاں بھی چاٹ, چاٹتے ہیں. اگر چاٹتے ہیں تو کس طریقے سے بائیں ہاتھ کی جی ہاتھ سے کھایا نا وہی انگلیاں اور سیدھا ہاتھ سے اب مل پر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا سیدھا الٹے ہاتھ سے اب بخارا ہے یہ ہاتھ زخمی اور الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے الٹے ہاتھ کی انگلیاں اور نارمل آدمی سیدھے کی انگلے جاتے پہلے بیچ کے چاٹیں گے then the shahadat, the unglies and then the embouta My dear Islamic brothers, as we have heard Alhamdulillah, dear Murchid has said that you only lick the three fingers on your right hand and the order to do so is first lick your middle finger on the right hand then followed by the index finger and then the thumb you do not lick your fingers of the left hand only the right hand Haanallah <laughs> Medina Ya Sayyidi یہ اشاد فرمائے زیادہ گفتگو کرنے والے پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے یہ کمال ہے کہ سامنے والے کو نہ بولنے دیے اور خود اپنا بولتا چلا لے ہے یہ غیر مشکل کام ہے بعض یہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ٹکر جاتے ہیں بس وہ نان اسٹاپ جا رہے ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے بےچارے ان کے نصیب کوشش کی جائے یہ زبان کا معاملہ بڑا چیز ہے یہ تھکتی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہوتی بوڑھا جو ہے جب نے بوڑھا ہوتا ہے سارے اس کمزور پڑ جاتے ہیں ہاتھ پیر تو کمزور دکھائی کم دے گا کان سے سنائی کم دے گا تو عمر بڑھتی جاتی ہے جو جو بوڑھا ہے تو سارے آئزہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور زبان جو چوان ہوتی چلی جاتی ہے بہت تگڑی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا بوڑھے زیادہ کڑکڑ کرتے ہوتے ہیں عموماً مگر اس کو بھی تو چھوڑنا نہیں ہے انفرادی کوشش پر بھی کرنی ہے تو, تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بن جاتی ہے پیسوں پر بھی ولسول بیرون ممالک کے اخلاقی حالات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ان حالات میں اپنے بچوں کو وہاں کے مذر اثرات سے بچاتے ہوئے ان کی سنت کے مطابق تربیت کس طرح ممکن ہے کریں گے نہیں یہ لوگ ڈالیں گے کفار کے اسکول میں اور وہاں جب گٹر کے پانی میں ڈبکیاں دو اور بولو کہ میرا بچہ پاک رہے اس کا کوئی طریقہ متعلق گٹر کے پانی میں ڈبکیاں دلانے پر جو مصر ہو اس کو میں پاک کرنے کا طریقہ کیسے متل تو وہاں تو یہ سارے بچوں کو کفار کے حوالے کرتے ہی ہوں گے میرا گمان زیادہ کفوار اور مسلم مکس ہوتے ہوں گے لیکن زیادہ پر ہینڈلنگ تو کفار کی ہوتی ہوگی ہو سکتا ہے میں ممکن نہ ہونے کے بعد صورت سمجھ میں آ نہیں رہی اللہ وہاں بھی جامعات ہوں تو جامعات بھی کتنے ہیں ہے تو بہت نازک معاملہ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو حالات پڑھے تقریباً ان کی گھروں میں پرورشیں ہوئی خدا اعلیٰ حضرت ہو اللہ تعالیٰ نے نے بھی اپنے والد صاحب سے علم حاصل کیا اور بھی بزرگوں کے حالات پڑتے ہیں تو تقریباً یہی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی پروریش ہوئی ہے تو آج گھروں کے حالات بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ٹی وی پہ ڈانس دیکھتا ہے مزید آنکھ کھلتا ہے تو ڈکیتیں جو برداتیں ٹی وی پہ سیکھتا ہے وہ پریکٹیکل کرتا ہے عشقیا پشکیاں گانے غزلیں باہر نکلتا ہے تو سائن بورڈ گندے گندے عورتیں بہت ہی بہت برا ماحول ہے اور پھر بھی بولتے ہیں ہم کو اولاد ہو جائے تمہاری اولاد ہوگی تم پرورش کہہ سکو گے میں تو اگر اپنا ذہن منتقل کر نہیں سکتا بہت ڈر لگتا ہے بچہ آپ بولتے ہیں ہمارے اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے اولاد ہو جانے کی صورت میں اتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کن اہلی کم نارا اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچہ یہ تو تھا اہلی کم نارا اپنی اہل کو بھی بچاؤ شادی کرنے سے میرے اہل بھی آ کہ جتنی اہل زیادہ ہوگی اتنی ذمہ داری بڑھ جائے گی بچہ آئے بچہ آئے آتا ہے تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے لیکن اس کی پرورش اگر شریعت کے مطابق نہ کی تو اشتحق عذاب کا ہے غلط پرورش کی تو آج کل میں ہنڈریڈ پرسنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن بس وہ ایک غالب اکثریت پرورش غلط کر رہی ہے اسی کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے نا, یہ تباہ ہو گیا لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نیک نظر آنے والے پرہیزگار نظر آنے والے 99.9 100% پوائنٹ نائن ہنڈریڈ پرسینٹ میں نہیں کہتا تھوڑی گنجائش رکھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں دیور و بابی کا پردہ اتنا بادشاہ نہ ہو ہزاروں میں کسی کے گھر بہت مشکل میں ایک مرد کا بچہ دیکھا میں نے میں اس کے گھر گیا وہ ملک پاکستان سے باہر کا واقعہ تو وہ دو بھائی اس میں رہتے تھے اور ایک بھائی شادی شدہ تھا دونوں بھائی ماحول میں تو میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے میں نے کہا تمہارے تم ساتھ رہتے ہو بنا ساتھ رہتے ہیں میں نے بولا دیور بھاجی کا پردہ ہے بولا نہیں میں نے کہا اس کو جو شادی شدہ بھائی تھا اس کو کہا میں نے کہا آپ کی ہیرادری میں بھی آپ کے یہ بھائی گھر میں آ, آ جاتے ہوں گے بولا ہاں وہ سناخ معاملہ ہے جوان بھائی اور بیوی بی اکیلی اور پردیس میں ان کو سمجھایا وہ تھے موبائل میں بیچارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل ہی ہم اس کی ترکیب بنا دیں گے الگ رہیں گے تو وہ بھائی ماشاءاللہ اس نے سب دل جیتا بولا کل کیوں اب بھی سے میں چلا جاؤں گا پھر استفاق سے کل میں کہیں دوسری ہی جگہ گیا تو ان سے ملاقات ہو گئی میری تو بولا آپ نے جو کہا تھا نا میں اسی وقت پھر وہ چلا گیا تھا اور میں فلاں جگہ آ کے رہنے لگا اکیلا اس نے کسی کے ترکیب بنا لی رہنے کی پردیش میں بہت مشکل ہے تو یہ تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا جذبہ باقی تو اپنے بول بول کے تھکے خالی میرے کو بس ہاں بولتے ہیں وہ بھی شرم کے مارے میں بعض لوگ ہاں بول دیتے ہیں اور باز بولتے ہیں مجبوری ہے بات سنی انسنی کر دیتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو مذمت بتائی تھی اس کی حدیث بھی سنائی تھی کہ دا یوف کے بارے میں حدیثیم ہے کہ وہ کبھی جنرت میں نہیں جائے گا کبھی جنت میں نہیں جائے گا اس کا میں نے ارد کیا تھا مانا لمبا عرصہ عذاب پائے گا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو بہت ہی نازک معاملہ ہے اس لیے اب یہ جب یہاں اپنے اسلامی ملک میں حالات بالکل بگڑتے جا رہے ہیں یعنی کہ جو ملک کفار کے قبضے میں اور کفار جہاں اپنا تہذیب و تمدن مسلط کر رہا ہے اور مسلمان آگے بڑھ کر اس انداز کو گلے لگا رہا ہے اسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اول تو صرف حصول دنیا کے لیے کفار کے ملک میں رہنا کیسا جبکہ اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکتی اور کوئی دینی مقصد بھی نہیں ہے صرف روپیہ کمانا ہے چاہے وہ کافر سے مل جائے مرتب سے مل جائے مشرق سے مل جائے یہودی سے مل جائے کسی سے مل جائے پیسہ کمائیں چاہے اس کا لباس پہنانا پڑے چاہے اس کی تہذیب اپنانا پڑے چاہے اس کی خوشامدیں کرنی پڑے چاہے اس کی تعظیمیں کرنی پڑے پیسہ کمائیں ویسے حالات میں کیا ہوگا ظاہر ان سے دوستیاں بھی کرنی پڑتی ہوں گی ان سے مراسل بھی رکھتے ہوں گے شادی بیاہ میں موت میت میں بھی آتے جاتے ہوں گے سبھی کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے گھر پہ کھاتے بھی ہوں گے ساتھ میں شرابیں بھی پیتے ہوں گے سب بھی ہوتا ہوگا اللہ پاک ایمان سلامت رکھے یقین میں قابل رشک نہ کوئی مالدار ہے نہ سرمایہ دار ہے نہ صاحب اقتدار ہے قابل رشک وہ مومن ہے قابل رشک وہ شخص ہے جو قبر کے اندر مومن ہے جو زمین کے اوپر مومن ہے بے شک قابل رشک ہے لیکن حقیقت میں قابل رشک ہے جو قبر کے اندر مومن ہے کیونکہ زمین پر جو مومن نظر آ رہا ہے قبر میں اس کے مومن ہونے کی گارنٹی نہیں ہے اور جو قبر میں مومن ہے بس اس کے ایمان کو سیل لگ گئی اب اس کا ایمان کو نیچے لے قبر میں ایمان لے کر جو داخل ہو گیا خدا کی قسم وہ قابل رشک ہے کاشن ہم سب کا شمول ہو جائے اس وقت تک برابر کی ٹکر ہے شیطان کی ٹکر بہت خطرناک ہے اللہ بچائے گا تو ہی بچے گا اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ سری لنکا کے اسلامی بھائی تمل زبان نے سوال کرے مدینہ مکل کے پلان نوڈ वो विधान अब अंपूर्ष अक्सर लोगों के पेट आगे आएगा बहुत बड़ा है उसके इलाज के लिए कोई तरीका वह سبحان اللہ پیٹ کا کپڑے مدینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ اندر چلا جائیں گے اگر سنت کے مطابق کھائیں گے کہ کھانے کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا انشاندہ جلدل موٹاپے کا علاج ہو جائے گا پیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ میری کتاب جو ابھی نئی نئی آئی ہے پیٹ کا کفل مدینہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے اس پر عمل کریں گے تو پیٹ باہر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے پیٹ اندر چلا جائے گا ان اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر کے دیں انشاءاللہ ساپت نئے نام آکا نام تینوک مو پن سے ولی وا ابھی کچھ تینو کم نئے وہ ساری پرہ گجرات میں سوال کریں گے اور امیر گی میں جباب دیں گے وا ل باپا سو موبلک بیسی نے ویاخیا اگر کوئی مجبوری ہود نہیں ابا پا بیان کرو تو سانس اعلم اعلم میٹھے امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا گجراتی میں کیا مبلک بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے سید امیر اہل سنت دعوت برکا تو ملیہ نے جواب رکشا فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے تاہم کھڑے ہو کر بیان کرنا ہی بہتر ہے سلو آئی لبیب سلو حبیب سلحد مدیم یا مرشیدی یہ ارشاد فرمائے باہر ممالک کا کوئی اسلامی بھائی عالمی مدانی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کے ساتھ احتکاب کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا سبحان اللہ میرے ساتھ احتکاب یا مدنی مرکز میں احتکاب مدنی مرکز میں احتکاب اس کے فارم آتے ہیں وہ فل اپ کر لیں رمضان مبارک کی بیس رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے بن یہ داخل مسجد ہو گیا معتگی ہو گیا یہاں احتکاب کی باہریں دیکھنے والی ہوتی ہے ایک بار آپ نے کر لیا تو پھر شاید آپ کو اور کہیں ہو سکتا دل نہ لگے اتنا زبردست ماحول ہوتا ہے احتکاب میں مدنی مرکز فضان مدینہ چاہے بھی یہ ہند والے ہو سکتا ہے اس بار وہاں سنبھالنے پڑیں گے بیان اب ریلے ہوتے ہیں مدنی مذاکرہ بھی روز دوپہر کو ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں تراویح کے بعد مختلف موالک میں شہروں میری لگتی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب مدینہ یا مرشدی ہم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں کیا مدنی انعامات کا کارڈ پور کرنا اور اسے جمعہ کروانا بھی ضروری ہے جب یہ تنظیم سے آپ مربوط ہیں تو تنظیم کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا اور اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے آپ کارڈ پور کریں گے اور روز فکر مدینہ کر کے کریں گے تو یہ کام سہل ہو جائے گا آپ کے لیے کارڈ نہیں دیں گے تو آپ پڑ جائیں گے دو سو تجربہ ہوگا جو کارڈ پور کرتے ہیں ان کا عمل کتنا ہے اور جو کارڈ پُر نہیں کرتے ان کا عمل کتنا ہے موازنہ ہو سکتا ہے تو کارڈ پور کیا کریں اور دس تاریخ کے اندر اندر مدنی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار تک پہنچا بھی دیا کریں یارے باپا یہ ارشاد فرمائیے ایک مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ چلتی گاڑی میں پڑھنے سے نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے پہلے ڈیوٹی پر گاڑی میں جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ رسالہ پڑا جا سکتا تھا مگر اب چھوڑ دیا احتیاط سے پڑھنا بہتر ہے یا چھوڑنا تو چلتی گاڑی میں مطالعہ کرنا کتاب پڑھنا یہ وقت نظر کا اس پہ کھچاؤ پیدا ہوگا آنکھوں میں زور تو لگے گا اب ہوائی جہاز میں اگر پڑھے گا نا تو اتنا زور نہیں لگے گا جتنا روڈ رف ہوگا اتنا زور زیادہ لگے گا اب جیسے کہ جہاں روڈ کشادہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں جیسے کہ جو ترقی یافتہ ممالک میں روڈ بڑے کہ گاڑی جیسے ہوا میں تیر رہی ہے تو ایسی گاڑی میں پڑیں گے تو نظر پر زور کم لگے گا اور مجھ جیسے نا اہل کے شہر میں آپ پڑو گے گاڑی گے تو آپ پڑھ بھی نہیں سکو گے اتنے ہچکولے آئیں گے کہ آپ کو شاید ورزش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پورا بدن آپ کا جھوم ہو رہا ہوگا دچ دچکے دچ لگتے رہیں گے ہچکولے لگتے رہیں گے یہاں آپ ہی نہیں پاؤ گے اس کی ہوائی جہاز میں ہو تو پڑھ لیں یہ ایسا روڈ ہو بالکل صاف جس میں آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ آنکھوں پر زور ضرور سے زیادہ لگتا ہی نہیں لگتا اگر ضرورت سے زیادہ زور نہیں لگتا اس کا مطلب نقصان نہیں ہو رہا دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے دینی مطالعے کے لیے جو فارغ وقت جو اس میں اگر ہو جائے تو ہو جائے گا تو نہیں ہوتا اسکول کی سٹیڈی کولیج کی سٹیڈی کے لئے وقت نکالا جاتا ہے دینی مطالے کے لئے نہیں نکالا افسوس واللہ تعالیٰ اعلم ورسول واعلم عز و جل وسلم اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ صلو علی الحبیب اگر کوئی اسلامی بھائی تیکسی ڈرائیور ہو اور کوئی مسافر شراب خانوں یا برائی کے ادوں پر جان جانے کے لئے تیکسی میں بیٹھنا چاہے تو کیا ان کو ایسے مقامات پر چھوڑنا جائز ہے یا نہیں بظاہر تو اس کی اجازت معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خنا شراب خانے پر لے جاؤ جیسا کہ ماں باپ کے بارے میں کہ مثلاً کسی کا باپ اندھا ہے کافر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گرجا چھوڑ آ تو یہاں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرے گا بلکہ اس کو گرجا میں نہیں پہنچائے گا ہاں اگر باپ کہیں گرجا سے مجھے واپس لے آنا تو لے آنے کی اجازت ہے ہدایت کے لیا اس کو اس طرح گناہ کی طرف لے جانے میں قرآن پاک میں ممانعت بھی اس کی تع ونو الر و تقوا ولا تع ونو الاسم والعدوان ادوان نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کام میں باہمی مدد مت کرو تو اس لیے ٹیکسی ڈرائیور جبکہ سراہٹ ہو گئی کہ مجھے پلا کلب میں جانا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ قلم عیاشی کا اڈا ہے تو وہاں ٹیکسی ڈرائیور مع غرط کر لیں نہ جائے مدینہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرتے وقت برابر والوں پر انفرادی کوشش کی طرح کی جائے اس سے کسی طرح بھی تعلقات درانے کی صورت ہو سکتی ہے مثلا اس کو گھڑی کا ٹائم پوچھ لیا یہی پوچھ لیا کہ کتنی دیر میں پہنچے گا نہیں اس کو مانوس کرنے کی نیت سے ورنہ تو یہ فضول باتیں ہیں لیکن مانوس کرنے کے جیسا کہ قرآن پاک میں تو فضول ہے ہی نہیں